اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر آمان لائے اور وہ آمان والے نہ ہو